الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ, <coughs> الحمد للہ وحدہ وسلات وسلام ملا ملا نبی ابادہ ولا رسول باد امت باد امتی ہی ولا شریعت بعد شریعتی ولا کتاب بعد کتابی وصلی الله تعالى عليه و علا ع و اصحابی الذینہ العرب العربا وخير خیر بعد اقباد العمبیا وہم قنجوم فصما الاتدا اب القتدا وہم مفاطی حرحمۃ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه تلك وارنا مناسكنا و تب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا و بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتك ويعلمهم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ و إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ انق انطلعیز الحکیم صدق اللّہ علیہ العظیم درود شریف پڑھ لیں اللّہ صل على محمد عل محمد كما صلی على ابراہیم وعلى علی علی ابراہیم اَن کا حمید المجید اللہ بارق اعلیٰ محمد علی محمد كما بارک على ابراہیم وعلى اعلیٰ علی ابراہیم امن کحمید المجد واجب الاحترام بزرگو اور عزیز دوستو گفتگو کا ہمارا جو سلسلہ اللہ کی محبت کے عنوان پر چل رہا تھا آج اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے عنوان سے یعنی محبت رسول یا عشق رسول کے زمن میں گفتگو ہوگی پیش نظر آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں پہلے پارے کا آخری رکو آیت نمبر ایک سو انتالی انتیس ایک سو چھبیس سے لے کر ایک سو انتیس تک تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں یہ <coughs> <tě> دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تعمیر بیت اللہ فرما رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی و از یارف ابراہیم القوا دن البعیت اسماعیل کہ ابراہیم اور اسماعیل جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی پہلے تو فرمایا ربنا و جالنا مسلم لق و منظریت نا امتم مسلمت لق و ارنامنا سکنا کہ اللہ عالمین یہ بیت یہ گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلیں اس کے زیارت اور اس کے طواف کے لیے آئیں گی اس بیت کا حج ہوگا تو اس کے دوران اگر ان سے کوئی لفزش اور کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت اور معافی چاہتے ہیں یہ شفقت کا ایک منفرد انداز ہے کہ باپ اپنے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ سے التجام اور معافی مانگے پھر اس کے بعد فرمایا ربنا و باصفی ہم رسولہ الہ العالعالمین گھر تو ہم نے تعمیر کر دیا مسجد ہم نے بنا ڈالی اس مسجد میں معلم اور امام بن کر آنے والا یہ تیرا گھر ہم نے بنا دیا اس گھر میں معلم بن کر آنے والا ہماری اولاد میں سے بھیج دیکھیں دعا مانگنے والا خلیل اللہ ہے اور جہاں دعا مانگ رہا ہے وہ بیت اللہ ہے اور اس دعا کا تذکرہ جس کتاب میں وہ کتاب اللہ ہے اور جس رب سے دعا مانگ رہا ہے وہ رب اللہ ہے اور جس شخصیت کو رب سے مانگ رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک منفرد دعا ہے اور یہ قبول ہوئی اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل اور دعائے اسماعیل بن کر آئے اور معلم انسانیت بن کر آئے اس دعا میں خود بڑی بڑے اسباق ہیں بڑے درس ہیں مثلا دعا کے اختتام میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل فرماتے ہیں ربنا ہم رسولہ یتلو علم آیاتی آیاتکا ویالمحم الکتاب و الحکمہ و ہم ان تل عزیز الحکیم <الْحَكِيم> العالمین آپ عزیز و حکیم ذات ہیں ہم نے دعا تو مانگ لی اگر ہماری دعا کے الفاظ میں بھی کوئی اوپر نیچے ہو تو اس کی بھی اصلاح آپ فرمائیں چنانچہ اس دعا کی اصلاح تعلی نے فرمائی فرمایا سورہ جمعہ میں اٹھائیسویں پارے میں کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا یو الكتاب الکتابہ وہ یوزک کی ہم یتلو علیہم آیاتِقا آیاتنہ وہ یوزک کی ہم وہ ترتیب جو تزکی کی ابراہیم علیہ السلام نے چوتھے نمبر پر رکھی تھی اس کو اللہ پاک دوسرے نمبر پر لے آئے تو اصلاح بھی ہو گئی کہ قرآن کی تلاوت کرے گا یتلو علم آیاتقیم و یو المحم الکتاب تزکی آئے نفس کرے گا لوگوں کا لوگوں کے نفس کو دلوں کو پاک کرے گا انبیاء کی محنت انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا جی فلاں جگہ انقلاب آ گیا فلاں جگہ فوجی انقلاب آیا فلاں جگہ عوامی انقلاب آ گیا انقلاب قلب سے نکلا ہے یعنی وہاں لوگوں کے دل پلٹا کھا گئے پہلے لوگ ایک طرز حکومت کو مان رہے تھے اب ان کے دل پلٹ گئے اور دوسری طرف دوسرے ترتیب کو دوسرے نظام کو ماننے لگ گئے تو انقلاب کہتے ہیں قلب کا بدل جانا تو قلب اللہ کے نبیوں کے ذریعے اللہ پاک تبدیل کرتے ہیں یعنی انبیاء کی محنت کا میدان انسانوں کے قلوب ہیں اور قلوب کے لیے پاکی شرط ہے. دیکھیں جرنل سی بات ہے کہ آپ جب برتن میں دودھ دودھ ڈالتے ہیں تو پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں اس میں کوئی غلازت نہیں لگی ہوتی پہلے بھی دودھ پڑا ہوتا ہے مگر دودھ کے اوپر اگر آپ اور دودھ ڈالیں گے تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے دودھ کا برتن صاف نہ ہو پچھلے دودھ کے کی تے لگی ہوئی ہو اور آپ اس میں اور نیا دودھ ڈال دیں تو وہ دودھ خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح دل کا برتن جب تک پاک اور صاف نہ ہو اور آپ اس میں توحید ڈالیں توحید کا خالص دودھ ڈالیں تو وہ خراب ہو جائے گا چنانچہ کلمہ اسلام کی ابتدا بھی حق تعلیٰ نے لفظ نہیں سے کروائی لا الہ نہیں ہے کوئی الہ پہلے نہیں سے صاف کرو نہیں کا جھاڑو پھیرو دل کے اندر سارے جتنے وہ ہیں بتانے بات جتنے تمہارے دل میں گھسے ہوئے ہیں لازمی نہیں ہے کہ بت پتھر کا بنا ہو کارخانہ بھی تمہارا بت ہے دکان بھی بت ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پہ ہم وہم و الا اللہ یہ جتنے چیزیں ہیں ان کو جب ہم دلوں میں سجا لیتے ہیں تو یہ بت بن جاتے ہیں اسی لیے حق تعلیٰ نے فرمایا نا کل ان کا نہ و ابنا وہ اخوانکم و ازواجم و عشیرت حکم و, و اموالنک طرف تمہا وہ تجارتن تقشون کسادہ وہ یہ چیزیں اگر تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد سے نکلنے میں تمہارے لیے آڑے آتی ہیں چاہے تمہارے باپ ہوں چاہے تمہارے بیٹے ہوں چاہے تمہاری بیویاں ہوں چاہے تمہارے بھائی ہوں چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں قبیلے والے ہوں چاہے تمہارے مکان ہوں چاہے تمہارا کاروبار ہو تو پھر فرمایا فت رب سو حتیٰتی اللہ بے پھر تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا حکم تم پر آ جائے اور اللہ کا حکم عذاب کی صورت میں آئے گا پھر اللہ پاک نہیں چھوڑا کرتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر اس سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا دنیا میں تو تھانے والے اٹھا کے لے جائیں تو دس شرفا آ جاتے ہیں چھڑانے کے لیے مگر جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں اللہ سے کوئی چھڑانے والا نہیں وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی تو خیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ رب العزت کے بعد اس لائق اور اس قابل ہے کہ ان سے محبت کی جائے بلکہ ان سے محبت عین ایمان ہے اور ایمان کی شرط ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ عمر تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے تم مجھے کتنا چاہتے ہو تو اس نے عرض کیا میں آپ کو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتا ہوں لیکن اپنے نفس کو ترجیح دے کر پھر آپ کو چاہتا ہوں میں پھر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے نفس پر بھی مجھے ترجیح نہ دو تو اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو لا منو اہدما ہواہ جی تم اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے مجھے اپنے اوپر فوقیت نہ دے ایک جگہ فرمایا کہ والدی و والد ہی و سے کہ اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ بلکہ سارے انسانوں اور سارے رشتوں نعتوں سے زیادہ مجھ کو اہمیت دے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے تو حدیث میں امام بخاری لکھتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فورن کہا کہ میں اپنی جان پر بھی آپ کو ترجیح دیتا ہوں تو فرمایا الان اب بات صحیح ہو گئی اب تمہارا ایمان کامل ہو گئے لہذا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے ایسی محبت کی جائے علماء نے لکھا کہ محبت رسول کے تین درجے ہیں یا تین پوائنٹس ہیں تین نکات ہیں جن پر انسان کو اپنے پیغمبر سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے پہلی پہلا نقطہ ہے محبت یہ شرط اولی ہیں تعلق کے لیے رسول سے اور محبت ایسی ہو کہ سب پر ترجیح دی جائے اللہ کے محبت کے بعد پھر حضور کی محبت کا درجہ ہو اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا غزوہ بدر کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزاد ایمان ابھی نہیں لائے تھے تو غزوہ بدر میں مخالفین مشرقین مکہ کے صف میں آ کر کھڑے ہو گئے جب بعد میں ایمان لے آئے تو اپنے والد سے گھر میں کہنے لگے کہ ابا بدر کے مرحلے پر آپ ایک دفعہ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ تو میرے والد ہیں تو میں نے تلوار کو روک لیا اور آپ بچ گئے حضرت وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور فرمایا بیٹا تم نے تو باپ بیٹے کے ناتے کا خیال کیا لیکن اگر غزوہ بدر میں کہیں تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں چونکتا نہیں تمہیں قتل کرنے سے جو میرے آکا کے مقابلے میں چل کر آیا ہے وہ میرا جتنا قریبی رشتے دار ہو پھر میں نے اس کے ساتھ میری تلوار نے ایک ہی انصاف کرنا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے لیکن درمیان میں غزوہ عہد کے بعد غزوہ احزاب کے بعد غزوہ خندق جو ہے اس کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک جب کبھی گزرتے مدینہ سے تو بچی سے اپنے ملنے آ جاتے تو ایک دن حضرت حبیبہ کے ہجرے میں آئے اور جیسی چارپائی پہ بیٹھے بچی نے ویلکم تو جو عرب کا انداز تھا اس کے مطابق کیا ام المومنین نے مگر جو ہی چارپائی پہ بیٹھے تو بیٹی دوڑی ہوئی آئی کہ ابا اب ابا ایک منٹ ایک منٹ کھڑے ہوں اب باپ کھڑے ہوئے اس نے بستر لپیٹا حالانکہ پرانا بستر تھا مگر اس نے لپیٹا بستر کو سائٹ پہ کیا کہا اب تشریف رکھ باپ حیران ہو گیا کہنے لگا بیٹی عرب کے ہاں عرب کی بچیوں کے ہاں جب والدین آتے ہیں تو وہ چادریں بچھاتی ہیں بستریں بچھایا کرتی ہیں تم سمیٹ رہی ہو کہنے لگی ابا آپ میرے والد ضرور ہو لیکن یہ بستر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ مشرک ہو ان نمل نجسن فلا سن فلاں یقرب المسد الحرام بعد عام حاض مشرق تو ناپاک ہوتے ہیں لہذا آپ کو یہ اختیار نہیں کہ آپ میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھ سک یہ ہے لا یؤمن احدکم تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد اپنی اولاد اور تمام انسانوں پر ترجیح نہ دے, دے اور دوسری بات ہے پہلا حق یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں پہلا حق ہے محبت کا اور دوسرا حق ہے عقیدت کا عقیدت کے یہ معنی ہیں کہ آپ اس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین کر لیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں جتنا دین لے کر آئے ہیں جتنے احکام لے کر آئے ہیں وہ سب کے سب برحق اور سچ ہیں اور دین پر عمل کے بغیر میری نجات ناممکن ہے صرف ان کی اتباع میں میری نجات ہے جیسا کہ حق اعلیٰ نے فرمایا کلین ان کنتم تو ہبون اللہ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فتبی یوح اللہ تو میری اتباع اختیار کیجئے اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا لہذا میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں عقیدت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم ترین حق ہے مسلمانوں پر اور صحابہ نے کر کے دکھایا ہم تو تیار حلوے کھانے والے ہیں بس حلوہ مل جائے دین میں کوئی نرمی نظر آ جائے ہماری کوشش ہوتی ہے بس لا اقراف الدین دین میں کوئی سختی نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ ہو بہانے بازیاں ہماری عادت بن گئی ہے اور صحابہ نے کر کے دکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے ممبر کے اوپر جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کوئی اہم ترین بات بیان فرمانا چاہ رہے تھے تو توجہ کے لیے انہوں نے فرمایا کہ تم میں جو جہاں ہے وہ وہیں بیٹھ جائے اور میری بات سنیں یہ کان یہ آواز ایک صحابی کے کانوں میں پڑی جو مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا مسجد نبوی کی چوکٹ کو کراس کر رہا تھا اور چوکٹ کجور کے تنے کی بنی ہوئی اب ایک پاؤں اندر اور ایک پاؤں باہر ہے اور جیسے یہ آواز سنی تو اسی چوکٹ کے اوپر بڑی تکلیف میں بیٹھ گئے اور تکلیف دہ حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری سنی خطبے کے بعد جب وہ صحابی اندر تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یا اندر والا پاؤں با, باہر کر لیتے یا باہر والا اندر کر لیتے ذرا سکون سے بیٹھ جاتے اللہ کے رسول جب آپ کی آواز میری سماعت سے ٹکرا گئی کہ تم میں جو جہاں ہے جیسے ہے بیٹھ جائے اور میری بات سنیں پھر میرے ضمیر نے یہ فیصلہ کیا کہ اب باہر والا پاؤں اندر آئے تو جہنم میں اندر والا باہر جائے تو جہنم میں اس کو کہتے ہیں عقیدت اور ہماری عقیدت یہ ہے کہ صرف ربیع الاول میں چراغا ہونا چاہیے ہم بخشے جائیں گے صرف حلوے کی دیکھ پکنی چاہیے ہماری مغفرت یقینی ہو جائے یہ دین کی ضرورت نہیں یہ صرف مولوی کے توند کی ضرورت اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق اطاعت شرط ہے اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے معاملے میں نماز روزہ حج زکات بس عبادات کرنی ہے مگر پیروی ساری کی ساری یہود و نثارا کی اغیار کی پیروی اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تیسرا اہم ترین اور بنیادی حق محبت اللہ کے رسول سے عقیدت اللہ کے رسول کی اور اطاعت بھی اللہ کے رسول کی بس سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من منفی امر اگر کوئی نئی بات دین میں داخل کی گئی فهو كل دوسری حدیث وكل النار دین وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ نے اس قرآن میں سورہ معدہ میں فرمایا اکملت لکم دینکم وہ اطمم تو علیہ کم نعمتی وہ الاسلام <دِينًا> یہاں پر یہ مہر سب تو گئی کہ جتنا دین تھا وہ میرا محمد لے کر آ گیا جتنی شریعت تھی اس کو مکمل کر لیا آج اب اس میں تبدیلی کوئی نہیں ہوگی لہٰذا جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کی اطاعت ہم پر فرض ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض عین ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب رب العالمین ہے تو ان سے محبت دیکھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ جو طائف کے بن کے قبیلے سے تھیں اور غریب گھرانے کی غریب لوگ عربوں میں ترتیب ایسی تھی کہ بچوں کی تربیت کے لیے بچوں کو شہری زندگی سے دیہی زندگی کی طرف بھیجتے تھے تو رزاد کے لیے غربا دیہات کے شہروں میں آیا کرتے تھے تو بنوساد کے قبیلے کی عورتیں اپنے بچوں اور گھر والوں کے ساتھ دور سے سفر کر کے طائف سے مکہ میں آئے بچے لینے کے لیے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی لاغر قسم کی اونٹنی تو وہ سب کے پیچھے تھی تو باقی عورتیں پہلے پہنچ گئی پہلے انہوں نے بچے لے لیے اب پتہ چلا کہ ایک یتیم بچہ ہے تو سوچا کہ اس یتیم کو جا کر دیکھ لوں لیکن یہ بھی خیال آتا تھا دل میں کہ یتیم ہے تو اس کا باپ تو ہے نہیں تو مجھے کوئی معاوضہ کوئی اجرت تو شاید ملے گی نہیں لیکن ایک نظر بچے کو دیکھ لوں اور آ کے بی, بی آمنہ سے کہتی ہے کہ آپ کے بچے کو کسی نے نہیں لیا رضاعت کے لیے کہ فرمانے لگی نہیں میرے بچے نے کسی کو قبول نہیں کیا ابھی تک تو کہتی ہیں کہ اچھا میں ذرا اس کو دیکھ لوں کہ دیکھ لوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرمائے چادر اوپر تنی ہوئی ہے جو چہرہ انور سے چادر ہٹائی حلیمہ سعدیہ کی آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی آنکھوں سے دو چار ہوئی جوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکراہٹ جو ان کے چہرے پر آئی حلیمہ سادیا وہیں فدا ہو گئی کہ اب ہو نہ ہو اس بچے کو لے کر جانا ہے شوہر سے مشورہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا جب ساتھ لیا تو اونٹھنی جو لاغر تھی اب وہ ایسی تیز ہو گئی مگر ابتدا میں جب اونٹنی پہ سوار ہونے لگے تو شور آگے بیٹھ رہا ہے اور حلیمہ سادیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں اونٹھنی پہ تو اونٹنی چل کے نہ دے شور جو ہی اترا اونٹنی کڑی ہو گئی اس نے پھر بٹھایا پھر بیٹھا تو پھر اونٹنی نہ اٹھے وہ سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے اب اس نے حلیمہ سعدیا کو بچے سمیت آگے کیا اور خود پیچھے جیسی بیٹھا تو اونٹنی چل پڑی فطرت یہ سبق دے رہی تھی کہ امام الانبیاء ہے اس کے آگے بیٹھنا بے ادبی ہے اس کے پیچھے چلو اس کی اطاعت کرنی جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو آتش قدائے فارس کے سال ہا سال سے جلی ہوئی آگ بجھ گئی فطرت یہ سبق دے رہی تھی کہ گمراہی اور شرک کی زلالتیں اندھیرے جو ہیں وہ اب طلوع شہر میں بدلنے والے ہیں اب شرک کی آگ میں لوگ نہیں جلیں گے اب اللہ کی توحید کا نام لینے والا دنیا میں آ گیا ہے تو حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی تیزی سے تمام خواتین کو جو رضاعت کے لیے آئی تھی کراس کر گئی سب کہتی ہیں کیا تم نے سواری بدلی ہے کہنے لگی نہیں سوار بدلا ہے سواری نہیں بدلی سوار بدلا ہے فرماتی ہے میرے گھر میں برکتوں کی بھرمار ہو گئی بکریوں کے تھنوں میں دودھ اور ان کی ایک بیٹی ہے شیما جو غزب ہنین کے بعد ایمان لائی ہیں مگر بچپن کا ایک واقعہ وہ سناتی ہیں کہ میں اپنی ماں میری ماں مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی بکریاں چرانے جاؤ میں نے کہا اگر میرا ہاشمی بھائی میرے ساتھ جائے گا تو میں چلتی ہوں ورنہ نہیں کہنے لگی नहीं? کہ ایک طرف تم کہتی ہو کہ بکریاں مجھ سے سنبھالی نہیں جاتی اور چھوٹے بچے کو تم ساتھ لے جانا چاہتی ہو تو تم اس کو سنبھالو گی کہ بکریوں کو سنبھالو گی حضرت شیما کہتی ہیں کہ نہیں اماں ایک دفعہ میں اپنے اس ہاشمی بھائی کو لے گئی تھی تو مجھے تجربہ ہوا کہ جس دن میرا یہ ہاشمی بھائی میرے گود میں ہوتا ہے تو بکریاں کہیں بھاگتی بھی نہیں منٹوں میں اپنا پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں میں بھی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر محظوظ ہوتی ہوں اور بکریاں بھی ساری کھڑی ہو کے میرے بھائی کے چہرے کو دیکھتی رہتی اتنا حسین چہرہ کہ جانور بھی اس کا نظارہ کریں اور پاکستان والو تم کراچی والوں تم اس چہرے سے ہی تمہیں نفرت یہ نفرت نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے وہ ہولیا اختیار کر لیا تو لوگ ہمیں بھی دقیانوس کہیں گے لوگ ہمیں ورڈ سمجھیں گے ہم نے اگر شلوار کے پانچے ٹخنوں سے اوپر کر لیے تو ہمیں لوگ ملا کہیں گے ہم نے داڑھی رگلی لی تو ہم پر لوگ دہشت گرد کا الزام لگا دیں گے دیکھیں یہ طے شدہ بات ہے فرعون کے دربار میں سیدنا اللہ علیہ السلام جب جادوگروں سے مقابلے کے لیے آتے ہیں تو دنیا میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے مقابلے ہوتے ہیں دونوں ٹیمیں دونوں مد مقابل ایک طرح کے لباس میں ہوتے ہیں کرکٹ والوں کو دیکھ لیں فٹ بال والوں کو دیکھ لیں یہاں تک کہ ریسلنگ والوں کو دیکھ لیں جو ایک کا انداز وہی دوسرے کا جیسی ایک کی کٹ ویسی دوسرے کی تو جادوگروں کا بھی اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے لیکن سیدنا ان کا اپنا ایک انداز ہے اماما سر پہ چڑی ہاتھ میں اسا ہاتھ میں لمبا دامن اور تہبن تو وہ موسا علیہ السلام کو تو اپنے تابع کر نہیں سکتے تھے کہ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو ہماری طرح ڈریسنگ کر کے آئے تو انہوں نے سوچا کہ مقابلہ کرنا ہے موسا سے لہذا موسا کی ڈریسنگ اختیار کرو چنانچہ جادوگروں نے بھی حضرت موسا علیہ السلام والا لباس اختیار کیا فرعون کو تو ہدایت نہ ملی وہ تو اپنے طریقے پہ بیٹھا ہوا تھا لیکن انہوں نے صرف مقابلے کے لیے جو اللہ کے نبی کا لباس اختیار کیا تھا وہ حت اختیار کی تھی اس کے طفیل مفسرین نے لکھا سب کو ایمان نقد مل گیا تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید محمد عربی کے طریقے پہ آ جائیں گے تو پھر لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کہیں گے وہ لوگ تو کسی کو نہیں مانتے ہیں مولانا روم رحم اللہ نے ایک حکایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ ایک باپ بیٹے کے پاس ایک گدا تھا سواری کے لیے تو انہیں کہیں جانا تھا تو دونوں اس پر سوار ہو گئے تو جب راستے میں کسی نے دیکھا تو کہنے لگے بڑے عجیب لوگ ہیں دونوں دیکھو ظلم کر رہے ہیں گدے پر ہیں تو بیٹے سے کہا بیٹا تم اتر جاؤ لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں ہمیں جب بیٹا اتر گیا تو آگے گئے کسی اور نے دیکھا تو اس نے کہا بڑا ہی عجیب آدمی ہے خود ہٹا کٹا ہو کے گدے پر سوارے اور چھوٹے بچے کو پیدل چلا رہا ہے تو وہ خود اتر گیا بیٹے کو بٹھا دیا لوگوں نے کہا بڑا عجیب آگے چل کے جب کسی اور نے دیکھا تو کہنے لگے کہ عجیب آد نالائق بچہ ہے کہ خود جوان ہو کر گدھے پر سوار ہے اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے تو وہ دونوں اتر گئے تو لوگوں نے کہا عجیب لوگ ہیں سواری پاس ہے اور احمد کہیں کہ پیدل چل رہے ہیں تو مولانا روم رحم و اللہ آگے لکھتے ہیں کہ اب ایک ہی طریقہ باقی تھا کہ باپ بیٹا دونوں گدھے کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیں لوگ تو کبھی خوش نہیں ہوں گے دیکھیں اردو لوگ ہیں آپ کس کس کو خوش کرتے پھریں گے انسان ہم معاشرے میں رہتے ہیں جس میں لاکھوں روپے والدین لگاتے ہیں اپنی اولاد کی شادی پر کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے لوگ کیا کہیں گے مائو کر ڈالو لوگ کیا کہیں گے مہندی کی رسم लो لو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے بارات ایسی ہونی چاہیے باجے گاجے ہونے چاہیے پتا نہیں لوگ کیا کہیں گے اس کیا کہیں گے سے بچنے کے لیے ساری رسومات کر لیتے ہیں خوش پھر بھی کوئی نہیں ہوتا کوئی کہتا ہے کھانے میں مکھی آ گئی کوئی کہتا ہے کھانا ٹھنڈا تھا کوئی کہتا ہے ایسی ترتیب تھی کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا تو لوگ تو کروڑوں ہیں آپ کس کس اور لوگ کروڑوں ہیں آپ کروڑوں انسانوں کو تو خوش نہیں کر سکتے ہیں. ایک رب کو خوش کر لیں وہ سب کو راضی کر لے گا آپ سمجھ رہے بات کو انسانوں کو تو آپ خوش کر نہیں سکتے اور نہ یہ آپ سے مطالبہ ہے رب کو راضی کر لو یہ مطالبہ ہے تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حسن بے مثال ہے کہ جبرائیل امین جس نے ساری دنیا کے حسین دیکھے حسین ہالی ووڈ اور بالی ووڈ والے نہیں ہیں حسین از آدم تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین ہیں ان سب کا حسن بے مثال ہے سب کے اندر وجاہت ہے وقار ہے تو جبرائیل امین وہ فرشتہ ہے جس نے از آدم تا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حسین دے کے اللہ کی خود فرماتے ہیں کل لفت و مشار کل و مغار میں نے مشرق و مغرب سارا گھمائے لم ار آحدہ اجم الحسن من محمد صلی اللّہ علیہ وسلم میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین ان سے زیادہ جمیل ان سے زیادہ شریف ان سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں اسی کو علامہ اقبال نے منظوم کیا آفا کہا ام مہرے امرے بتا گرزی ام اما تو چیزیں دی گری آپ کو اللہ نے کچھ اور حیثیت دی ہے کسی شاعر نے کہا حسن یوسف دم عیسا ید بیاری آنچ خوبا ہم دارند تنہا داری <تصفح> یوسف کا حسن بڑا مشہور ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف حسین ہے اور یوسف کے حسن کو دیکھنے والوں نے بیہوشی میں اپنے ہاتھوں پر چھڑیاں چلائی میرا محمد وہ حسین ہے کہ جس کو دیکھنے والوں نے ہوش و حواس میں گرد نے کٹوا ڈالی میرا محمد وہ حسین ہے فرماتی ہے لنا شمسن و لل کے ایک سورج آسمان پہ چمکتا ہے ایک سورج میرے ہجرے میں چمکتا ہے جو سورج آسمان پہ چمکتا ہے وہ صبح کو طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے میرے گھر کا سورج رات کو طلوع ہوتا ہے میرے گھر منور ہو جاتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حسن کا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد نبوی کے سہن میں داخل ہوا سامنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے اوپر چودوی کا چانت چمک رہا ہے میں نے کہا ذرا معاظنہ کروں کہ دونوں میں حسین زیادہ کون ہے کبھی چودوی کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں بالاخر میرے ضمیر نے فیصلہ کیا کہ چودوی کے چاند کی روشنی ماند ہے میرے آقا کا چہرہ زیادہ منور ہے جس پر اصحاب رسول قربان ہو گئے اور ایک ہم ہیں صرف تذکرے اچھے لگتے ہیں ہماری ساری منٹلیٹی صرف اتنی ہے کہ بس تذکرہ کر ڈالو حلوہ تقسیم کر لو تھوڑی سی باتیں ہو جائیں مزہ آ جائے بس باقی ہم نے چلنا اپنے ترتیب پر ہے یاد رکھیے گا ترتیب صرف ایک ہے حقوق تین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبت ہے دوسری عقیدت ہے اور تیسری اطاعت یہ تینوں حقوق ادا نہیں کرو گے رسول کے تو ناکامی ہوگی یہ کامیابی کا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جس راستے کو پانے کے بعد عمر فاروق بن گیا ابو بکر صدیق بن گیا عثمان زن نورین بن گیا علی حیدر بن گیا ہیں بلال کو جنت مل گئی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ معذن رسول ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جب معراج کے سفر میں تو جنت میں میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ سنی پوچھا بلال تو کرتا کیا ہے کہنے لگا میں تحیت المسجد اور تحیت الوضو کا یعنی پابندی سے پڑھتا ہوں حبشے کا غلام ہے سیافام ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت میں محبت میں عقیدت میں چونکہ کھرا ہو گیا تو اللہ کے ہاں محبوب ہو گیا اتنا عشق ہے رسول سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد زندگی میں صرف دو مرتبہ آزان دی کہ آزان چھوڑ دی کہا کہ میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا تو رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھ لیا کرتا تھا اب چونکہ وہ چہرہ سامنے نہیں ہے تو اذان چھوڑ دی جب بیت المقدس فتح ہوئی تو مسلمانوں نے کہا امیر المومنین ہم چاہتے ہیں کہ بیت المقدس چونکہ قبلہ اول ہے اس میں اللہ کے رسول کے مؤذن کی آزان سب سے پہلے گونجے حضرت عمر نے حکم دیا کہ مدینہ چھوڑ گئے تھے شام چلے گئے تھے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سب سے پہلے بیت المقدس میں آزان دینی ہے تو امیر المومنین کی بات رکھی اور آزان دی اور ایک دفعہ جب رسول اللہ کے روزے پر حاضری کے لیے حاضر ہوئے تو مدینہ کے مسلمان اصحاب رسول جمع ہو گئے کہنے لگے بلال آزان دے ڈالو کہا نہیں میرا دل پھٹتا ہے نہیں دے سکوں گا حسنین کری میں نے کہ ایک دفعہ ہماری خاطر تو ان کی بات رکھ لی آزان دے ڈالی اور جب اشاد و محمد رسول اللہ کہا تو پورا مدینہ رو پڑا مدینہ کی بڑی بوڑیاں گھروں سے نکل آئیں کہ آج وہ آزان ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس آواز میں آزان گونجتی تھی تو دوڑے ہوئے لوگ آئے کہ شاید رسول اللہ کہیں تشریف تو نہیں لے آئے ہیں تو میرے محترم بزرگ اور عزیز دوستو وہ شخصیت ہمارے پیش نظر ہے حضرت زید بن ہار رضی اللہ عنہ اغوا کیے گئے اور لا کر عرب میں بیچے گئے عکاس کے میلے میں فروخت ہوئے سیدہ خدیجۃ القبرہ رضی اللہ عنہا نے خرید لیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں آئیں تو غلام گفٹ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا نوجوان ہے بچہ اب حضرت زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ معمور ہیں والدین ڈھونڈتے ڈھانٹتے کئی سالوں کے بعد ان کو پتہ چلا کہ شاید ہمارا بچہ جو ہے وہ مکے کی ایک ہاشمی گرانے کے پاس تو باپ اور چچا اور رشتہ دار پہنچ گئے معلوم کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا کہ آپ نے جتنے میں خریدا ہے ہم اس سے ڈبل معاوضہ دیں گے ہمارے بچے کو آپ آزاد کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاوضہ تو لینا دور کی بات ہے ہم اپنے زید کو تحائف کے ساتھ بھیجیں گے ہم ابھی سے آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں صرف ایک درخواست ہے کہ زید پر جبر نہ کیا جائے اس کی مرضی معلوم کر لی جائے اب باپ اور بھائی باپ اور چچا یہ سب رشتہ دار جب ملے بہت خوش ہوئے اور زید سے کہا کہ ہمیں تو تمہارے آقا نے اجازت دے دی ہے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے آقا کہتے ہیں کہ لے جانا چاہو تو لے جاؤ لیکن مرضی معلوم کر لو تو تیری کیا مرضی ہے اب وہ ایک نظر باپ کو دیکھے ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھوڑی دیر میں اس کے ضمیر نے فیصلہ کر دیا حالانکہ باپ توجہ بھی دلا رہا ہے کہ دیکھ تیری ماں رو رو کر برا حال ہے تیری بہنیں روز دروازے کو تکتی رہتی ہیں کہ ہمارا بھائی زید آ جائے گا زید نے کہا نہیں زندگی رہی تو بھائی ماں بہنوں سے کہہ دینا کہ زید ٹھیک ہے انشاءاللہ مل لے گا اگر زندگی رہی لیکن ان کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا اقبال نے کہا زید نے کہا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی باپ نے کہا نا عجیب آدمی ہو, غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر تو کہا زید نے کہا کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دام نے توحید میں آباد ہونے کی تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل شخصیتیں جن سے جتنی محبت کی جائے وہ کم ہے اور سچی بات یہ ہے کہ نہ اللہ رب العزت اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری محبت کے محتاج ہیں محتاج ہم ہیں کہ اگر یہ محبت نصیب ہو گئی تو آخرت سنور جائے گی دنیا بھی سنور جائے گی آخرت بھی سنور جائے گی مگر ہم بناسپتی عاشق ہیں جیسے بناسپتی گھی میں کوئی خیر نہیں ہوتی نا ایسے بناسپتی عاشقوں میں بھی کوئی خیر نہیں تو دعا یہ کیا کریں کہ ہمیں اللہ سچا سچی محبت اپنی بھی نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ زندگی رہی تو یہاں سے بات کو آئندہ چلائیں گے محبت عقیدت اور اطاعت یہ تین شرطیں ہیں یہ حقوق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے انشاءاللہ بات کو چلائیں گے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے وآخر و آخر ان الحمد رب العالمین بھائی